اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکرت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے